بسم اللہ رحم الرحمۃ اللہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام سامع برادران خوان صاحب کو سمجھنے سلام اس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو چون شروع راج درخت نمبر ایک سو چون اور اوراد حمسہ اوراد عصریہ کا درخت نمبر تین ہمارا سلسلہ درست اوراد میں ہیں اورد اسریہ کا درخت نمبر تین آپ لوگوں مبارک کانوں تک پہنچا رہا ہوں مجموعی دعوت کا شروع ثابتہ درخت نمبر ایک سو چوون ہے تو ایک سو چون ابلگ تین سے میں درخت کو نشاندہی کر رہا ہوں تو اولاد ایسے کی ابتداء میں اس کے ابتدا جو ایک تو گول دائرے میں بٹھیں اور اس کے بعد آؤذ و بلّہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور شریف تلاوت کریں تو کل آپ کو آؤذ و بلّہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں انسان خود کو ہاں شیطان مردود کے شر سے اللہ کے پناہ میں دے دیں اور اللہ کے پناہ میں دیے بغیر آپ شیطان کے شخص سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کیونکہ اللہ جو شیطان کے ہر مکر سے آگاہ ہے ہاں لیکن ہمیں شیطان چونکہ نظر نہیں آتا غیر مری مخلوق ہے اور بہت ہی کم لوگ اس کے وسوسوں سے آگاہ ہوتے ہیں اعلی بصیرت لوگ ہی اس کے وسوسوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کون سی بات شیطانی عوام ہے اور کون سی ہے کون جی رحمانی رحمان ہے کون سے نفقی ہے لہذا جو ہے شیطان سے ہر صورت میں پناہ مانگنا ضروری ہے تو باللہ اللہ الشیطان الرجیم میں اللہ کے حضور شیطان محدود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور میں خود کو شیطان محدود کے شر سے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم جو ہے لفظ اسم نام کے معنی میں ہے اللہ اللہ جو ہے اس ذات باب رحمباری تعالیٰ کا نام ہے جس نے اس کائنات کو حلق فرمایا ہے اور کائنات کا رب ہے مالک حقیقی ہے حرما نگار ہے رازق ہے اس مالک حقیقی کا معبود حقیقی کا علمِ ذاتی علم شخصی ہے اس ذات باری تعالیٰ کا اس کے ذات کا نام ہے اس اپنے نام کے طور پر اپنے ذات کے لیے نام کے طور پر قبول فرمایا پسند فرمایا اور یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھنا شرنجائش نہیں اللہ صرف اسے ذات باری تعالی کا نام ہے کسی اور کا نام اللہ رکھنا شرنجائش نہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کی توضیح سے پہلے بسم اللہ شریف کے بارے میں اسلامی کتابوں میں پیارے نبی کے حادث میں بہت ہی جی اس کے بارے میں فضیلت ذکر ہو چکا ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بارے میں جو ہے اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے ایک حدیث پیارے نبی سے ہے آپ فرماتا ہے کل امر لم لم یم بسم اللہ بھا ہو ابتر ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو جائے وہ ابتر ہے وہ دمبریداہ یعنی وہ کام نتیجے کو نہیں پہنچے گا وہ کام اپنے صحیح انجام کو نہیں پہنچے گا ایک تو یہ جو ہے پیار نبی کا حدیث ہے یہ جو بھی کام اگر آپ بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے کوئی بھی کام وہ کام جو ہے اس میں برکت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے خیر و برکت نہیں ہوگی اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے پیارے نبی نے حکم دیا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں اس کے علاوہ پیارے نبی سے ایک تفصیلی عید ثکر و بسم اللہ کے بارے میں آپ ہر ہیں پہلے نبی نے فرمایا اغلق باب کا وسک و رسم اللہ فرمایا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کر بسم اللہ پڑھا کرو وطفی مصباح کا وسکو رسم اللہ اور اپنے دیا بجاؤ چراغ جاؤ تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو خمر انعقا اپنے برتن ڈام پر تو اللہ کا نام لیا کرو آؤ کے سکا کر مشکل عظم اللہ اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو مطلب یہ کہ ہر کام جو بھی کام آپ نے کرنا ہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تو اس کا مقصد یہ کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز ساتھ عقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے عادت ہو جائے کہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں نیز جب ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا بندہ مومن جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضی ہو اور اس کو پسند نہ ہو کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایک کام جو اللہ کی رضا نہ ہو اور اس کو بسم اللہ سے شروع کریں اللہ کا نام لے کے شروع کریں تو جب اللہ کے نام لینے عادت ہو گیا تو یقیناً جو ہے اللہ کے نام لے گا پھر اس کو شرم آئے گا حیا معنی ہوگا کہ اللہ سے شرم کی میں اللہ کے نام میرے زبان پہ آیا لے لیا اب اس گناہ کو کیسے کروں اللہ کے نام کے ساتھ اس طرح انسان گناہوں سے بچنے میں بھی بہت بڑی مدد مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بسم اللہ شریف کے بارے میں یہ بھی انسانوں کو آم آئے گا اس کے ذریعے سے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے وہ ایک حدیث نقل کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ عثمان بن نابلآس نامی صاوی نے شکایت کی اللہ کی پہلے رسول سے کہ یا رسول اللہ جب سے مشرف اسلام ہوا ہوں پہلے کافی تھا میں مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی درد رہتا ہے تو حضور اگرم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر یعنی سر میں درد ہو تو سر پہ پیر میں درد ہو تو پیر پہ سینے میں درد ہو تو سینے پہ کمر میں درد ہو تو کمر جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سات بار یہ جملہ دعایہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرت ہی منشرما جاضر جم ہا بڑی ہائے اور زال ر آخر میں و زال ظال و رائے عوض میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عزت اور قدرت کے اور قدرت کے عزت اور قدرت کے پناہ مانتا ہوں اللہ کے حضور میں یعنی اللہ کی عزت اور ہر چیز پر غلبہ کی اس عظیم کو غلبہ کا جو ہے عزت الہی کے مدد لیتے ہوئے اور قدرت الہی کا مدد لیتے ہوئے میں اللہ خود کو اللہ کی عزت اور قدرت کے حوالے کرتا ہوں اور پناہ ہمار شر اس چیز کی شرح سے جو میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں معاجر وہ اور جس سے مجھے خوف در ہے ڈر ہے جس سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں یہ دعائیں کلمہ فرماتے سات مرتبہ کہو درد ختم ہو جائے گا یہ پیارے نبی نے اس بسم اللہ سے علاج کے بارے میں فرمایا جب بھی کہیں بھی درد ہو تو اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سات مرتبہ یہ جملہ پڑھیں اعوذ ذبع عزت اللہ وہ قدرت ہی منصر جماجدا حاضر یہ مختصر دعا پڑھیں فرماتے ہیں وہ بیماری ٹہل جائے گی درد دور ہو جائے گا یہ بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے حوالے سے چند دعا. تین حدیث اور ساتھ ہی جو ہے یہ طریقہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس لفظ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین عظیم آسماء الحسنہ ہے ایک لفظ اللہ ہے تمام آسماء الحسنہ اس اللہ کے اندر ہیں ہاں جی تمام آسما اللہ کے یا رحمان یا رحیم سے لے آخری یا ستار تک جو ہیں سب اس اللہ کے اندر موجود ہیں ہاں جی تو اتنا عظیم اس مبارک ہے جو لفظ اللہ پھر اور الرحیم یہ دو اسم بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں عظیم آسماء الحسنہ میں سے تو لفظ بسم اللہ کے اندر تین عظیم آسماء الحسنہ میں سے تو اللہ تو اس کے ذاتِ باری طالیٰ کا نام ہے باقی الرحمن الرحیم باقی اللہ کا کس معنیٰ میں ہے تو ایک مشہور معنیٰ معبود کے معنیٰ میں ہے اللہ محبود کے معنیٰ میں اس لیے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں صبح اسی پاک ذات کے جو معین و مشقص ہے اور یہ پوری کائنات کا رب اور علا ہے اور الرّحمان اور رحیم ان دونوں کا معنی فرماتے ہیں یہ دونوں لفظ مبالغہ کے سرے میں ہیں مبالغ نے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت مہربان سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان تو ان کا ماخذ رحمت ہے اور رحمت اللہی سے مراد کیا ہے اس کا وہی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے وہی نام اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے مخلوق کو عطا فرماتا رہتا ہے اس رحمت رحمانی کے نظرے میں کیا ہوتا ہے انسان کو وجود زندگی علم حکمت قوت عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کے رحمت کے مظاہر ہیں اور اس کے رحمت کے نظرے میں ہمیں ملتی ہے یہ اس کی بے پایا رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کے جسمانی اور روحانی بالندگی کے سب سامان فراہم کر دی یہ اس کی, کی بےحد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشک ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنی لطف کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا اور بندے کے لیے ہمیشہ اپنے رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور ہمیشہ اپنے رحمت سے نوازتا رہتا ہے تو یہ ہے الرحمٰن تو الرحمٰن اور رحیم یہ دونوں مبالک کے سگے ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا لطف و کرم کرنے والا نہیں بلکہ بہت رحمت کرنے والا اور ہر وقت رحمت کرنے والے کے معنی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بغیر تو انسان ایک لمحہ بھی دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ ہماری وجود بھی اللہ کے رحمت سے ہیں اور المار وجود کا بقا بھی اللہ کے رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پل بل کے لیے بھی ہٹا دیں تو ہم اسے وقت ہم چھوڑو پوری کائنات اسے وقت نابود ہو جاتی ہیں پوری کائنات کی وجود بھی اس رحمت الہی سے ہیں رحمت رحمانی کی برکت سے ہیں اس میں الرحمان کے برکت سے اور پوری کائنات کو بقا بھی اسی اس میں رحمان کے برکت سے ہے لہٰذا اللہ کے رحمت ہار جائیں تو کائنات اسی لمحے میں تباہ ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی نگرانی اللہ کی نگاہ اللہ کی حفاظت اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے خراب فرمانے کے بعد اللہ اس کی مسلسل نگرانی فرماتا ہے او لاتا خود اور اللہ تو خداسنت نام کے کیفیت میں فرمایا ولاب الماء ول <لِلَجِبًا> ایت القشی میں وہ اللہ اس کائنات کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کی نگرانی فرماتا ہے حفاظت فرماتا ہے اور وہ تھکتا نہیں اساتے ہی سمجھ میں آتا ہے اللہ مسلسل اپنے رحمت عامہ سے اور فضل سے رحمت سے اس کائنات کو بقا اور دوام بخشتا رہتا ہے بقا و دبام کے لیے جتنی رحمتوں کی ضرورت ہے وہ نازل فرماتا رہتا تو الرحمان الرحیم یعنی بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا لیکن الرحمٰن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے یعنی بہت ہی رحم کرنے والا اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو بولتے ہیں الرحمٰن عربی تو حاصل میں تفصیل بیضاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ رحمان کے وانا امانا المنعم الحقیقی البالغ و پھر رحمت غایتہ رہا وزال کے لا جو کو الغغیر یعنی رحمت کے معنی رحمان کے معنی کیا ہے وہ حقیقی نعمتیں ادا کرنے والا جپن رحمت کو پہنچانے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس کا جی جس کے انتہا کو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس وجہ سے رحمان کا لباس بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں بولا جا سکتا ہاں عبد الرحمان تو بولا جا سکتا لیکن رحمان صرف اللہ کا نام اس کے علاوہ اللہ کے غیر کو نہیں بولا جا سکتا ہمارے بزگان درمی تاثری شل الغسین راز میں فرماتے ہیں ہاں جی کہ سر فرماتے ہیں کہ اسی اللہ ہیں اور یعنی اللہ کے رحمت عمہ جو دوست دشمن سب کو حاصل ہے اور اسی رحمت کے برکت سے سب کو وجود اور بقا کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور الرحیم کو رحمت خاصہ اور رحمت رحیمی بھی کہتے ہیں جو کہ مومنین کے ساتھ حاصل ہے اور اس رحمت کے برکت سے مومنین ہدایت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچتے ہیں اور مومنین کی نجات اسی رحمت رحمی کے برکت سے مومنوں پر جو اللہ کی خاص رحمت ہے اس کو ہدایت پر قائم رہتے ہیں اس کو توحفیق خیر دیتے ہیں اس کا اللہ اپنی معرفت سے نوازتے ہیں کل عمد میں جنت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں یہ سب اللہ کے اس میں رحمت رحیمی کے برکت ہے چنانچہ دعا شرے میں یا رحمان دنیا و یا رحیم لاکر یہ دنیا میں رحمت عمہ کا مالک وہ رحمت جو دوست دشمن سب کو ہیں مسلمان غیر مسلم عطا اللہ کے بڑے منکرین کو بھی اللہ زندگی بھی دیر زندگی کی تمام ضروریات سے نوازتے ہیں یہ اسی رحمت رحمانی کا برکت ہے اور کل قیامت میں رحمت عمہ کا مالک ہے رحمت خاصہ کا مالک اللہ کہ صرف مومنین کو جنت میں ڈالے گا پھر وہاں کافروں کو جنت میں نہیں ڈالے گا تو عزاً گرامی یہ آر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر توجہ ہوئی آگے عالم شریف انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا